بھکڑ سے یہ ٹرین صبح تڑ کے روانہ ہوئی ہے اور اب کروڑ سے گزر کر یہ لیا کی طرف جا رہی ہے راستے میں جگہ جگہ گاؤں آ رہے ہیں صاف ستھرے گاؤں ان کی لپی پتی دیواریں ان میں لوگ بھی ویسے ہی جن پر صبح کا نکھار بچے سڑکوں کے کنارے کھڑے ہیں اسکول جانے کے لیے شاید گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں لڑکیاں بھی نیلی قمیضیں پہنے لال دوپٹے اوڑے اسکول جا رہی ہیں یہ سب پڑھ لکھ جائیں گے تو کتنا اچھا ہوگا ان اب شاید گاؤں کے کتے ہیں جو ہماری ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں بھونکتے ہوئے خدا جانے کیوں لیجیے اب راستے میں باغات آ ہیں جن میں پھل لگے ہیں اور یہ کوئلے کی بھٹیاں ہیں جن سے صبح کی پیلی دھوپ میں ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا ہے قریب ہی لکڑی کے ڈھیر ہیں جنہیں جلا کر کوئلہ بنایا جا رہا ہے کوئلے کے ڈھیر بھی ہیں جب میں بھکس سے اسٹینڈ میں سوار ہوا تو اس کے کنڈکٹر گارڈ آگئے گئے فرض ان کا نام ہدایت اللہ تھا صبح ناشتہ نہیں مل سکا تھا مجھے میں بھوکا تھا وہ میرے لیے پوری حلوہ لے آئے اور اپنی چائے میں بھی ساجھا کرنا چاہتے تھے مگر دوسری پیالی نہیں تھی برابر کے ڈبے سے کسی مسافر کی پیالی لے آئے ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے ہدایت اللہ صاحب بتاتے رہے کہ ریلوے کی ملازمت میں ان کو کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑے کس طرح تیرہ سال تک وہ مال گاڑیوں کے کنڈکٹر گارڈ رہے کس طرح مال گاڑی کے بریک میں وہ اکیلے سفر کیا کرتے تھے گارڈ کا وہ چھوٹا سا بریک ہوتا تھا اور ساتھ اگر کچھ ہوتا تھا تو اسی مال گاڑی کے بہتر ڈبے اور بس اس بریک میں نہ پانی نہ بجلی نہ کھانا نہ ملازم نہ کوئی ساتھی راستے میں کبھی ڈاکو ستاتے تھے کبھی چور اور کبھی پولیس والے سامان چھین لیتے تھے اس طرح کی زندگی تھی تیرہ سال کی مشقت کے بعد وہ پسنجر گاڑیوں کے گارڈ بنائے گئے جو چلتی کم اور رکتی زیادہ تھی آخر خدا خدا کر کے وہ ایکسپریس ٹرین کے گارڈ بنائے گئے ہیں اور بس اس کے بعد ترقی کا کوئی امکان نہیں ہے ہدایت اللہ صاحب نے خوف کے مارے اپنی گفتگو ریکارڈ کرانے سے انکار کر دیا اور کچھ دیر بعد اس گاڑی کے جی ٹی صاحب بھی آ گئے مشتمل نے فرض کیجئے ان کا نام محمد انوار ہے وہ بھی اپنے دکھ دیر تک بتاتے رہے ان کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے پہلے ریلوے کے ملازموں کے بیٹوں کو ریلوے ہی میں ملازمت مل جایا کرتی تھی مگر اب ملازم زیادہ ہیں ان کے بیٹے بھی زیادہ ہیں اس لیے کوئی ضمانت نہیں ہے نوکری کی محمد انوار صاحب بتا رہے تھے کہ اگر اپنے لڑکے کو ریلوے میں ملازم رکھوانا ہو تو اب رشوت دینی پڑتی ہے کہنے لگے کہ پہلے تو اس رشوت کی رقم مقرر تھی مگر اب بولیاں لگتی ہیں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار تب کہیں ملازمت ملتی ہے لہٰذا محمد انوار اب اپنے بیٹے کو ٹیچر بنوا رہے ہیں ریلوے میں اس کے روزگار کا کوئی امکان نہیں ہماری گاڑی اب لیا سے گزر کر آگے بھڑائی ہے یہاں اونچی اونچی گھاس لگی ہے دور دور تک کھیت ہیں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک سڑک ہے جس کی دوسری جانب دریا ہے سڑک پر فلائنگ کوچ دوڑی چلی جا رہی ہے فلائنگ کوچ اور سزوکی گاڑیاں آج کی اقتصادی زندگی میں بہت اندر تک چلی آئی ہیں بہت اہمیت حاصل کر گئی ہیں دور دور تک یہاں کھیت ہیں اب درخت بھی ہیں اس سے پہلے تا حد نگاہ کھیت ہی کھیت تھے میرے داہنے ہاتھ پر دریائے سندھ جس کے پچھواڑے کوہ سلیمان کا سلسلہ چلا جا رہا ہے اب بلوچستان کی سرزمین اور میرے بائیں ہاتھ پر تھل کا ریگستان ہے پنجاب کا تھل لیکن یہ ویسا خشک ریت اڑاتا ہوا ریگستان نہیں جیسا ہم سمجھتے ہیں یہاں ہریالی ہے کھیت ہیں باغ اور درخت ہیں گرد کم ہے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گاؤں ہیں کہیں کہیں کوئی علاقہ کہیں بھی کوئی علاقہ ویران نہیں ہے اور یہ جمن شاہ کا اسٹیشن گزر گیا اس کی پیشانی پر اردو اور انگریزی میں جمن شاہ لکھا ہے ان کے نیچے پرانے حرف نظر آ رہے ہیں کسی زمانے میں ہندی میں بھی جمن شاہ لکھا ہوگا اور یہ مائکرو ویو کا بہت بڑا اسٹیشن ہے اس کے ٹاور کے نیچے ایک اسکول ہے اور سارے بچے باہر صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں اندر جماعتوں میں شدید سردی ہوگی یہاں جمن شاہ میں بھی کھیت ہیں جن کی میڈھیں بن رہی ہیں زمین ہموار کی جا رہی ہے اور غالباً اگلی فصل بونے کی تیاری ہے اب ریت کے ٹیلے آ گئے ہیں لیکن ان پر اونچی خاص لگی ہے جس سے یہ ریت اڑتی نہیں مگر جیسے جیسے ہماری گاڑی آگے بڑھ رہی ہے ہوا میں یہ ریت بڑھتی جا رہی ہے دریا شاید دور ہو گیا ہے اب یہ ٹرین دائرہ دین پناہ سے ہوتی ہوئی کوٹ ادو پہنچے گی وہاں سے اس کا رخ بدلے گا اور یہ لوٹ کر دریا پار کرے گی اور دریا کے دائیں کنارے پر چلتی ہوئی ڈیرا غازی خان پہنچے گی اسی ڈیرہ غازی خان جسے اسی سال پہلے دریا بہا لے گیا تو لوگوں نے دس بارہ میل پرے ہٹ کر نیا شہر بسایا ہے دیکھیں گے اس سرزمین کو اور حال جانیں گے اس میں بسنے والوں کو رضا علی آبدی کا سلام قبول کیجیے وہاں بہت اوپر ہمالیہ کے پچھواڑے لداخ سے چل کر دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا میں اب ڈیرہ غازی خان پہنچ گیا ہوں مگر بہت تاخیر سے پہنچا ہوں مجھ سے پہلے بے شمار قافلے کاروان لشکر سپا سالار جرنیل اور فاتحین یہاں پہنچ چکے تھے اور ڈیرہ غازی خان کی سرزمین کے سادہ ورق پر اپنے اپنے نشان چھوڑ چکے تھے یہ الگ بات ہے کہ زمانے کی تند ہوائیں اور برساتوں کی تیز رو رود کوہیاں وہ سارے نشان بہا کر لے گئیں اس خطے کی تاریخ محفوظ نہ ہو سکی اور نہ شاید ہو سکے گی کیونکہ آج بھی ڈیرا اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کے میدانوں میں کتنے ہی عظیم قلوں محلوں اور شہروں کے کھنڈر ویران پڑے ہیں اور ان میں یا تو سائیں سائیں کرتی ہوئی ہواؤں کا گزر ہوتا ہے یا سال کے سال بہنے والے بلساتی پانی کے ریلوں کا یا پرانے وقتوں کے مجسمے برتن موتی اور زیور تلاش کرنے والوں کا تاریخ تا ادھر بہت کم آتے ہیں محکمہ آثار قدیمہ والوں کو شاید کوہ سلیمان کے دامن میں بکھری ہوئی تاریخ کی ان نشانیوں کی خبر بھی نہیں آئیے آج ڈیرہ غازی خان کی تاریخ کی بات کریں اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شہر کے ایک بزرگ صحافی سردار محمود خان بزدار صاحب سے جو پچھلے تیس برسوں سے ڈیرہ غازی خان سے ہفت روزہ بلال شائع کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ قدیم تاریخ میں اس علاقے کے واقعات ملتے ہیں یا نہیں تاریخ میں جو کچھ واقعہ آتا ہے سکندر کے حملے کے وقت آتا ہے کہ سکندر جب حملہور ہوا ہے اور واپس جا رہا تھا تو ہڑند کے قلعے پر آیا اور ہڑند اس وقت نشابہ دادا کی بیٹی کی جاگیر میں تھا یہیں رہتی تھی یہیں اس کی شادی ہوئی تھی اس کے بعد اس علاقے پر یونانیوں کی اور پھر ہندوؤں کی حکومت رہی یونانی دور کے اثرات نہیں ملتے مگر ہندو دور کے نوادرات اب تک میدانوں میں بکھرے پڑے ہیں تو کے زمانے میں ایک دلو ہے مشہور راجا بول رہا ہے اور اس کے شہر کے کھنڈرات اب خنجرات کی صورت میں ہیں پتہ نہیں زلزلے نے تباہ کیا یا دریائے سینتھ کے پانی نے اسے تباہ کیا یا روز گویوں نے بہت صورت وہ شہر تباہ ہو گیا لیکن اب تک وہاں سے نواز رات مل رہے ہیں گندم چاول اس کے دانے صحیح صورت میں اور پھر بعد قیمتی اشیاء مثلا زیورات اور یہ مٹی کے برتن وغیرہ یہ چیزیں وہاں سے برآمد ہوتی رہی ہیں ان میں سے کچھ نوادرات رات پور کے عجائب گھر میں محفوظ ہیں دلو رائے کے بعد یہاں راجہ طاہر کی حکومت تھی یہ وہ زمانہ تھا جب اربوں نے یہاں پہنچنا شروع کیا اور یہ بات محمد بن قاسم سے بھی پہلے کی ہے ہاں محمد بن قاسم سے قبل یہاں پر عربوں نے بنو جب پھتح کیا تو اس وقت سے یہ علاقہ بھی انہوں نے فتح کر لیا چنانچہ یہاں پر ایک ندی کہا ہے اس کے درے پر سات قبریں ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کی قبریں ہیں محمد بن قاسم کے بعد یہاں اسلامی مملکت قائم ہوئی اور صدیوں بعد بلوچ قبیلے پہنچنا شروع ہوئے انتظام کی روح سے یہ علاقہ پنجاب میں سہی مگر تاریخ کے اعتبار سے اس پر بلوچوں کی بہت گہری چھاپ ہے محمود خان صاحب جن کا تعلق بزدار قبیلے سے ہے بتا رہی تھی پندرہویں صدی عیسوی میں یہاں پر بروج قبائل آنے شروع ہو گئے تو ان میں ایک قبیلہ میرانی قبیلہ تھا نواب احمد یار خان خان کلات کہتے ہیں کہ وہ میرانی دراصل میرواڑی قبیلہ تھا میرواڑی قبیلہ کی شاخ اب بھی بلوچستان میں ہے اور خود خان قرات بھی اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں میرواڑی قبیلہ سے تو ان کی حکومت پندرہویں صدی سے لے کے اٹھارہویں صدی تک ہے اٹھارویں چودہ حکمران ہوئے ان کے غازی خان اور حاجی خان باری باری سے ان کے نام آ رہے آخری حکمران کو اس زمانے کے ان کا ایک وزیر تھا وہ بچہ تھا کم سن تو اس کے ایک وزیر محمود خان گجر نے غداری کر کے کلھولوں کو سن سے یہاں بلوا لیا اور ان کو ان کے حوالے کر دیا اس بیچارے بچے کو بولے گئے حیدرآباد اس کی قبر بھی وہیں حیدرآباد عجیب تاریخ ہے اس علاقے کی اس میں غداری کی داستانیں بھی ملتی ہیں اور اس میں وطن پرستی اور قوم پرستی کا قصے بھی بھرے پڑے ہیں ہاں تو ڈیرہ غازی خان پر کلہوڑوں کا قبضہ رہا پھر خان کلاد کا قبضہ رہا ان کے گورنر نے یہ علاقہ حاکم بہاولپور پور کو بیچ دیا ان سے یہ علاقہ سکھوں نے چھینا مگر بعد میں نواب بہاولپور کو اجارے پر دے دیا مطلب یہ کہ کھاؤ کماؤ مگر اس میں سے ہمارا حصہ ہمیں دیتے رہو بعد میں بہاول پور والوں نے یہ علاقہ سکھوں کو دے کر ان سے بہاول نگر کا علاقہ لے لیا سکھ حکمرانی کرنے آئے تو بلوچوں نے تلواریں سونت لیں اور کھوسا قبیلے نے یہ علاقہ سکھوں سے چھین لیا یہاں تک تو ٹھیک تھا مگر انہوں نے یہ سرزمین انگریزوں کے حوالے کر دی انگریزوں کو کسی جنگ کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑی مگر بلوچوں نے پھر آزادی کی تحریکیں چلائیں پھر حملے کیے پھر غداریاں ہوئیں اور پھر بہادر مارے گئے بڑی مشکل سے صلاح ہوئی اس کے بعد کا حال محمود خان صاحب یوں سناتے ہیں اس کے بعد پھر یہ اسرا کی جنگ تو ختم ہو گئی پھر یہاں کے لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ عدم تاون کی تحریک چلائی اس عدم تاون کی تحریک کا لیڈر سردار محمد اسلم خان سوکٹ کا رہنے والا مرغانی قوم کا بلوچ تھا اس نے انیس سو آٹھ میں تحریک شروع کی انیس سو چودہ تک وہ, وہ تحریک یہ چلتی رہی انیس سو پندرہ میں اسے انہوں نے انگریزوں نے جرا وطن کر کے بھیج نکال دیا جہاں سے اور وہ افغانستان جا کے رہا فور بھی وہیں رکا یہ وہ دور تھا جب گاندھی جی یا ہندوستان میں ابھی تک تارک مبالات کی تحریک شروع نہیں ہوئی تھی لیکن اس نے اس سے قبل ہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا سردار محمد اسلم خان کو اب دنیا بھول بھال گئی ہے مجھے یاد تھا کہ اس نے غریبوں کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے ایک تحریک چلائی تھی میں نے محمود خان صاحب سے تصدیق چاہی جی ہاں سردار محمد اسم خان نے ایک بینک کیمپ کیا تھا اس میں پیسہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا اس میں اناج بھوسا اور اس کی زرعی ضروریات کی چیزیں رکھی جاتی تھیں وہ جن کے پاس فالتو ہوتی تھی ان کے ان سے لے کے اور ان کا اندراج رجسٹر پر کر دیا جاتا تھا اور جن کو وہ ضرورت ہو تھی ضرورت مندوں کو دے دیا جاتا تھا اور فصل کے موقع پر ان سے واپس لے دیا جاتا تھا یہ تحریک بھی سردار محمد ارسم خان نے چلائی تھی اس زمانے میں یہ زمینیں اپنے غریب باشندوں کو اناج اور بھوسے کے سوا کچھ نہ دیتی تھی آج یہی زمینیں یہاں کے باشندوں کے لیے مادنیات کے خزانے اگلنے کو بے چین ہیں مگر انسان کی بے نے زمین کی بے پر غلبہ پا لیا ہے جپسم یورینیم لوہے گندھک اور کوئلے کی دبیس تہ دفن ہیں کہ کوئی آئے اور انہیں دن کا اجالا دکھائے بس ایک دفعہ ایک صاحب آئے تھے کراچی میں جب اسٹیل مل لگ رہی تھی تو اس سے قبل ایک صاحب جہاں پہ جیولوجسٹ آئے تھے فاروقی صاحب انہوں نے کوئلہ تلاش کرتے کرتے ان کو لوہا مل گیا اس لوہے کو انہوں نے ایکسپلور کر کے اور اس کے کچھ نمونے جہاں پر پنجاب یونیورسٹی سے بھی کرائے انالسز ان کی اور جرمنی بھیجا انہوں نے جرمنی سے ایک کار کے آ گئی تھی اس لوہے کی لیکن ہماری اسٹیل مل والوں نے اس لوہے کو استعمال کرنے کی بجائے امپورٹڈ آئرن اور مل چلا رہے کوک بھی امپورٹ کرتے ہیں اور بھی امپورٹ کرتے ہیں مقامی باشندے پورے وسوخ سے کہتے ہیں کہ ڈیرا غازی خان کے آئرن اور میں 32 سے 47 فیصد تک اور کہیں کہیں تو 50 سے 60 فیصد تک لوہا موجود ہے لیکن سرکاری ریکارڈ میں ایک اور واقعہ محفوظ ہے آج کی آخری بات بھی سردار محمود خان بسدال صاحب کی زبان سنی ہے جی 1966 میں ہمارے علاقے کے ایک ممبر اسمبلی تھے سردار منظور احمد خان کیسرانی تو انہوں نے سوال پیش کیا تھا کہ ڈیرہ علی خان میں معذنیات کی سراج کے لیے کیا کام ہو رہا ہے اس کا جواب ان کو اسمبلی کے فلور پر دے دیا گیا کہ ڈیرہ علی خان میں معذنیات ہیں ہی نہیں یہ علاقہ حکومت کی بے پرواہی اور بے التفاقتی کا نشان ہے ورنہ بہت بڑی پوٹینشیلٹیز ہیں اگر ان کو استعمال کیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہے